سال ثواب کے لیے جو کھانا کھایا جاتا ہے وہ کھانا میزبان غنی عزیز اقاریب کھا سکتے ہیں اس کی اصل میں دو قسمیں ایک تو بزرگان دین کی نیاز گیارہویں شریف خواجہ غریب نواز داتا گنبش علی حجوری سرکار سہرور سرکار نقص اور بزرگان دین ان کے آراز ان کی فاتحہ اس میں غنی بھی کھا سکتا ہے فقیر بھی کھا سکتا ہے مہمان بھی کھا سکتا ہے میزبان کلام اس میں ہے کہ تیجے اور دسویں کا کھانا مجموعی طور پر تو کہیں آپ جائیں اور تیجے کا کھانا ہو چلیے آپ میں مہ، مہمان کی میزبان کی دل جوئی کے لیے ایک دو لوگوں میں کھا لیں اس میں کوئی شرم حرج نہیں جس کو منع لکھا ناجائز وہ ہے دعوت یعنی تیجا اگر ہو ہمارے ابا ہم دعوت دے رہے ہیں بھائی ہمارے ابا کا تیجا ہے لہٰذا آپ کو دعوت ہے دوپہر کا کھانا آپ ہماری ہاں کھائیے گا یہ دعوت کا مقام تو نہیں یہ دعوت کا محل تو نہیں یہ تو انتقال اور جب کسی کا انتقال ہو تو اسے ثواب تو جب ہی ملے گا جب اسے غریب کھائیں لیکن ہم نے اس کو الٹ دیا کیسے الٹ دیا ہمارے ابا کا چالیسواں ہو رہا اس کو ڈانٹ کر کے شامی آنے کے پیچھے کر دیا اور جتنے سنڈ مسنڈ ہے وہ سب کھا رہے ہیں سے پر جب کچھ بچ جائے تو بچنے کے بعد پھر ان غریبوں کو بلایا جاتا حالانکہ ان کو بھی عزت اور وقار کے ساتھ کھلایا جائے اس لیے کہ کھلانا جو ہے وہ تو انہی کو زیادہ ثواب ہے اس لیے اچھا اس میں جو نقصان دہ وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ تمام لالچ میں آلہ حضرت لکھا کہ قلب سیاہ ہو جائے گا احمد بھائی بھائی آپ نے وقت لیا ہے مذاکرے کا آپ ہی اگر سو گے تو قوم ساری سو جائے گی ٹائم لینے تو آپ ہی آئے تھے نا ہاں درو شریف اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد اما دن کرم وباریک وسلم سلام وسلام کا رسول اللہ لالچ کے رس کیا ہے کسی کا انتقال ہو جائے ہم دوستوں ارے بھائی چلو فلاں جگہ چلتے بریانی ملے گی کھانے یہ نا تمام لالچ اس سے فرمایا کہ قلب سیاہ ہو جائے گا ایسا نہیں کرنا چاہیے